اور مایا جہی تو سیاست ظاہر جہی انجیل سی وہ دیسی سیاست بات نہیں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 کے مسئلہ نہیں کرتے مال ج نا مال فرمان فرمانسان بس اک رکھو خرچے دا باقی سب اللہ دس حضرت عمر فاروق سارک سارے سابام نہیں دے اپنا کام اپنا اپنے تا حضور نے فرمایا تیرے اندر میں کمزوری نا تو بہنا تک کمائی نہ بھی ہور دس دبئی چاہ کے جگ نو سارے مسلمانوں نے پوری دنیا اندر تو چاہتا توں دعوت ویوت پہ غیر خیر غیر خیر اب دعوت اسلامی تین پھر تو بابا میں کمزور بندہ ہے میں کام چ نہیں سکتا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 جنا yes. دربارہ لگا سکتا کہ یہ کرانا سارا کام کی لکھ لکھ دو لکھ بندہ کسی کو او خنزیر انہوں دے ہاتھ چی جی میں مرضی نہ میں جا, جا. ای اینا اس سدھا پیر پھڑو لاکھ مرید کا سرنگی بڑے جوش و فروش ہائے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 سٹ بندہ کھڑا کر دیا سہابا دل بھی سن دہل گئے سنکتنا سٹ ہزار پہلا لشکر انہاں نے سامنے مطلب مقابل کیا تھوڑے سن سٹ بندے کرو دو ہزار دو ہزار خدا ہو گیا خد آر میں امتحا درجے کی کوشش کی جب ست بندے کڑے نے ان دلوں کے ایسی تھوڑی بہت بات آئی آپ اگے ہوتے نہ کافران سفر وہ دن سی امتہا درجے دی کوشش کی, کی میں رب شہید ہو جا <سلام>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 اور پھر اینا موجودہ ودارت انتہائی بدتمیز یہ سارا کچھ نا کیا میں ریاست صلی اللہ علیہ وسلم کے نا مدین شریف ریاست قائم کر کے ظاہر ہے ایک اس لیے جس اصا جس انتشار دا شکار نا نا سا تو ریاست کائم دے کا مسئلہ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 یا ہوئے تو, تو سارا راہ جاننے لیکن اصا ان موڑ کے سچو جتے جی مجبور ہوں <gül> <gül> <gül> <gül> جی دولت, دولت حکومت بول رہے تو جنگ بن جانی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 ان کوئی چیز مخلوق سمجھے تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سمجھے یعنی بنیاد منشا من بنیاد تو بنیاد یہ ہوئیے اگر صرف اللہ واسطے سمجھو تو بنیاد بن گئے توحید قائم ہو گئی اگر